تعارف تقاب ہوگی کے اندر ہے تو تقرار خالی اللہ واشھدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ الحديث كتاب الله وخير الله عليه وسلم وشمل الامور محدثاتها وكل محثثه منقضى وصد الله بجادن ضلاله وصد الضراره من النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبغ غير الاسلام دينا فن یوتھ والا مین ہو واخرات میرے دوستو بھائیوں دنیا میں اللہ تعالی کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے جس کا شکریہ ہر قانون کے تحت ہر ضابطۂ اخلاق کے تحت ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے اور نعمتوں کا اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہی اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو مردور کیا وہاں سے نکالا تو کہنے لگا کہ اچھا اے اللہ تو نے مجھے نکال تو دیا ہے اب میں اور گنا جہن سرا تقلمستفلی جس آدم کی خاطر تو نے مجھے نکالا ہے, ہے اب میں اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا جو اس کی جنرلی سڑک ہے دوبارہ واپس آنے کی دنیا سے جنت میں میں اس پر بیٹھوں گا اور جتنے لوگ حق پر چلنے والے ہیں ان کا شکار کروں گا لا پرو جنا رہ سراط عقل میں ان کے لیے سرات مستقیم پر دیکھو شیطان نے کیا بات کہی آپ کو معلوم ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو لوٹنا ہوتا ہے یہ چور ڈاکو لوٹ مار کرنے والے جب اندھیرا ہو جاتا ہے رات ہو جاتی ہے تو سڑک پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں جو راستے عام چلتے ہیں ان راستوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو سمجھ والے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کیا مجھے دیر تو ہو ہی گئی ہے اور لوٹ مار ادھر عام ہے تو پھر وہ جو مشہور راستے ہیں ان راستوں سے نہیں جاتے پھر وہ پگڈنڈیوں سے جو کہ راستہ نہیں ہے کھیتوں میں سے ادھر ادھر سے ہو کر گزرتے ہیں تو شیتان کا راستے پر بیٹھنے کے مانا یہ ہے کہ جب شطان دیکھتا ہے کہ آدمی جرنیلی سڑک پر چڑھا ہوا ہے صحیح اسلام پر چل رہا ہے تو وہ اس کو وردنانے کی کوشش کرتا ہے اور جو اس کے انڈے چڑھی گیا ہے اس نے اس کا شکار کر ہی لیا ہے ان کو ایک طرف لگاتا جاتا ہے اب بہت سے لوگ جو جاہد قسم کے ہیں اگرچہ پڑے ہوئے ہیں آج کل کی تعلیم ان کو بہت ہے وہ جنوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی جن مسلمانوں کو ستاتے ہیں ادھر ہی ہمارے علاقے میں جن ہیں کبھی کسی انگریز کو جن نے نہیں ستایا فرانس میں کبھی کسی کو تجربہ نہیں ہوا یورپ میں کسی ملک میں بھی کبھی کسی انگریز کو تجربہ نہیں ہوا جنوں کا ب جن جو ہیں یہ ہمارے دیسی لوگوں کو ہی ستاتے اور ہے بھی عام طور پر یہی بات شاد و نادر ہی کبھی کوئی خبر ایسی آئی ہو کہ جنہوں نے کبھی انگریزوں کو بھی ستایا ہے اس کی بات اس کی وجہ کیا ہے اسی طرح سے جو لوگ بالکل ہر چیز کے منکر منکر خدا تحری قسم کے ایتھیس ہوتے ہیں ان کو بھی جن کچھ نہیں کہتے اور جن آ کر تنگ کرتے ہیں ہمارے جیسے ٹرڈ مسلمانوں کو جو آدھے مسلمان آدھے منافق کچھ مانتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی مانتے ایسوں کو وہ جن تنگ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تنگ کیا پھر وہ دوڑے گا بھاگے گا کہ جی جن کو جنوں کا عامل ہو اور پھر مشرک لوگ اکثر اس میں عمل وغیرہ کرتے ہیں اور جن ان کے تابع ہوتے ہیں پھر وہ ان سے اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ان کو اس طرح سے پھر یہ داری چلتی رہتی ہے تو جو لوگ بالکل ہی پکے کافر ہو جاتے ہیں جنہیں ذرا بھی اللہ کا یا کوئی دین کا تصور نہیں ہوتا ان کو شیطان نے کیا کہنا ہے کہ یہ تو میرے ہو ہی گئے شیطان جو اب ورگ لائے گا ان کو ورگ لائے گا جو ابھی مرانے کے قابل ہیں جن کو ہنسا جا سکتا ہے ان کے لیے شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے آدمی میں نے تجربہ کیا ہے دیکھا ہے یا تو آدمی اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جائے پھر وہ محفوظ رہتا ہے یا پھر بالکل ہی پکا کافر ہو جائے نہ اللہ کو مانے نہ کسی اور چیز کو مانے بڑائی ہوئی باتیں ہیں کچھ نہیں تب پھر اسے بھی شیطان کچھ نہیں کہتے اس کو تو سمجھتا ہے کہ یہی تو میرا مقصد ہے کہ میں اس کو بدراہ کر دوں صحیح راستے سے ہٹا دوں دور لے جا کر کہیں پھینک دوں سیدھا دوزخ میں جائے پھر اسے بھی شیطان تنگ نہیں کرتا وہ عیش کرتا ہے بھی. اس کی دنیا بڑی فرسٹ کلاس گزرتی ہے ہو جتنا کماتا ہے جتنا کام کرتا ہے اللہ اس کو بدلا پورا دیتا جاتا ہے اس کے ساتھ ادھار والا سودا اللہ نہیں کرتا ادھار والا سودا اللہ مومنوں کے ساتھ ہی کرتا ہے جو مسلمان ہیں جن سے وعدے ہیں اور جو مانتا ہی نہیں کہ, کہ کچھ آگے ہے تو وہ اللہ پھر ان سے ادھار والی بات نہیں کرتا مثلا یہ چائنا یورپ سارا امریکہ وغیرہ دیکھ لو کتنی ترقی کر گئے وہ جو کرتے ہیں اللہ ان کو دے دیتا ہے اور ہمارا یہ جو دیسی مسلمان ہے یہ اگر انگلینڈ بھی جائے بجائے اس کے کہ کوئی اچھا سائنٹسٹ بن کرا ہے کوئی نہ کوئی میم اڑا جاتا ہے اپنی نسل کو بھی برباد کرتا ہے دوسرے لوگوں کو بھی برباد کرتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے لیکن وہ جاتے ہیں اور دیکھ لو کتنی ریسرچ کرتے ہیں نئی سی نئی ایجادات کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں اور دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے ملکوں کو دیکھ لو انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا لیکن ہم سے کتنا آگے نکل گیا چائنا ہمارے ساتھ آزاد ہوا لیکن دیکھ لو کتنا آگے نکل گیا باقی یورپ کے ملک جتنے ہیں ان کا تو ہر کہنا ہی کیا ہے جو آدمی درمیان میں رہتا ہے نا آدھا ادھر آدھا ادھر وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے تو میرے کہنے کا مقصد جو تھا وہ یہ کہ شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا کہ اکڑن میں رہوں شرا تقلستی اللہ سے کہہ رہا شیطان کہ یا اللہ میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے سیات مستقیم پر بیٹھوں گا تاکہ یہ اس راستے سے ہٹ جائیں سما العت جنا ہوں بن بین عید ہند امن خلف ہیم مان امانحم پھر میں ان پر وار کروں گا آگے سے پیچھے سے دائیں جانب سے بائیں جانب سے ہر طرف سے میں ان پر وار کروں گا کسی کو دنیا کا دھوکہ دوں گا کسی کو دین کا دھوکہ دوں گا جو ذرا دین کی طرف زیادہ ہے اس کو دین کی پڑیا دوں گا جس سے یہ دین کے رنگ میں بے دین ہو جائے آپ نے دیکھا ہے دیکھو دنیا کتنی آپ کوئی مسجدوں کی حد ہے بہاول پور شہر میں دیکھ لو کتنی مسجدیں ہیں لیکن آپ کا کیا خیال ہے ساری مسجدوں والے دین پر ہیں بالکل نہیں سب شیطان کے اندر چڑے ہوئے ہیں الا ماشاء اللہ اب وہ خوش بھی ہیں کہ ہم دیکھ لو جی کتنے چلے کرتے ہیں کتنے وظیفے کرتے ہیں کتنے سلاد سلام پڑھتے ہیں کتنے درود پڑھتے ہیں ہم تو دین کا کام کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ اتنے گمراہ ہیں اتنے گمراہ ہیں اصل مقصود سے اتنے دور ہیں اتنے دور ہیں کہ زانی بھی اتنا دور نہیں ہوتا شرابی بھی اتنا دور نہیں ہوتا ہر بڑے سے بڑے گناہ کرنے والا بھی اتنا دور نہیں ہوتا کیونکہ جو بھی گناہ ہے زنا ہو چوری ہو شراب ہو ڈاکہ ہو یہ ایسے گناہ ہیں کہ گناہ کرنے والا ان کو گناہ مان مانتا اور جو آدمی گناہ کو گناہ مانے کبھی نہ کبھی شاید سدھر جائے اسے احساس ہو جائے ڈر جائے اور جو کر رہا ہو گناہ اور سمجھے نیکی ہو بیمار سمجھے تندرست وہ کبھی علاج کروائے گا چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے اپنے چیلے چاندوں کو اکٹھا کیا میٹنگ کی ان سے رپورٹ مانگی کہ کہو کیسے چل رہا ہے کام کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو برائی کی طرف رغبت کو دلاتے ہیں سنمے دکھا چوریاں کروا جنا کروا یہ کروا وہ کروا لیکن پھر وہ توبہ کر کے نمازی بن جاتے ہیں اس طرح سے ہمارے جال میں سے نکل جاتے ہیں اس نے کہا کہ تم پھر یہ کام کم کرو یوں جوں دنیا اب پڑتی جا رہی ہے ترقی کرتی جا رہی ہے لوگوں کو سمجھ آتی جا رہی ہے یہ کام ان کی برائی بڑی واضح ہے زنا کی شراب کی چوری کی ان کی برائی بڑی واضح ہے تم لوگوں کو صرف اور پلک میں لگاؤ مزاروں کو ہرا کرو مزاروں کو آباد کرو مزاروں کو करो رونق کرو وہاں اللہ اللہ کرواؤ دیکھو پھر اگر تمہارے جال سے کوئی نکل جائے وہ اس کو نیکی سمجھیں گے وہ اس کو عبادت سمجھیں گے وہ اس کو دین سمجھیں گے اور کبھی توبہ نہیں کریں گے زانی بہ کر لے گا کیونکہ اس کا دل ملامت کرتا ہے شرابی جانتا ہے کہ میں برا کام کرتا ہوں اسی طرح سے اور گناہ کرنے والا کبیرے سے کبیرہ گناہ ہو لیکن غلط وظیفے کرنے والا پیروں کو چومنے چاٹنے والا یہ, یہ دیکھ لو سارے مولوی لگے ہوئے ہیں دنیا لگی ہوئی کس قدر اور پھر دین کا دین مسجدوں میں ازانے ہوتی ہیں دھڑا دھڑ دیکھ لو ازانے آپ نے شیعہ کی اذان سنی ہوگی بالکل اسی سے ملتے جلتے اذان بریلویوں کی ہوتی ہے شیعہ جب اذان دیتے ہیں پہلے بہت کچھ پڑھتے ہیں بعد میں بہت کچھ پڑھتے ہیں اپنا اپنایا ہوا بریلویوں کو دیکھ دو وہ کوئی درو تاج پڑے گا کوئی کچھ پڑھے گا کوئی بعد میں پڑھے گا کوئی پہلے پڑھے گا یعنی اذان سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہیں دونوں ایک ہی قسم کے ہیں ایک ہی برادری ہے پھر آگے مسجدوں میں آ جا مسجدوں میں آ کر شیا کی نماز اور طرح کی ہے بریلوی کی نماز اور طرح کی ہے لیکن بریلوی کے ساتھ دیوبندی مل جاتا ہے دیوبندی اور بریلوی کی نماز دونوں کی ایک ہے یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ بریلوی اور دیوبندی بھی بھائی بھائی ہیں یہ بھی ایک ہی برادری نہ ان کا کھڑا ہونا سیدھا نہ ان کے ہاتھ باندھنے سیدھے صحیح ہاتھ باندھ لیں نہ کوئی پڑھنا نہ رکوع صحیح نہ قوما صحیح نہ قادہ صحیح نہ دعائیں صحیح سب فرضی بناوٹی مصنوعی نماز اپنی بنائی ہوئی نماز یہاں اگر پتہ چل جاتا ہے کہ آزار میں تو دیوبند... بریلوی اور شیعہ برادری ایک ہے اور نماز میں دیوبندی اور بریلوی برادری ایک ہے اور پھر آگے بڑھو تو پھر اہدیثوں کو دیکھ لو کہ ان کی اذان بھی مختلف کوئی بناوٹ نہیں اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے لا الہط پر ختم ہوتی ہے کوئی کہے لا اللہ کے ساتھ محمد الرسول کہہ لو اہل حدیث کبھی نہیں کہے نا تو آزان خراب ہو جائے گی اب کوئی سوچے کہ محمد رسول اللہ کو برا کلمہ ہے لیکن یہ نہیں کہے گا اہل حدیث اللہ اکبر اللہ اکبر الح اللہ محمد الرسول اللہ. یہ نہیں کہے گا کیا کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ فل اسٹاپ بریک پک کی خط جو بات اپنی طرف سے کہی جائے وہ کبھی دین ہوتا ہے جس نے یہ بات نہیں سمجھی وہ مسلمان کب ہوا دیکھو عقل کی بات ہے میں جمعے میں کوشش یہ کرتا ہوں اور قاعدہ بھی یہی ہے جب جھاڑو دیا جاتا ہے باہر سے نہیں شروع کیا جاتا اندر سے باہر کو نکالا جاتا ہے کہ جو گندگی ہے جو غراظت ہے جو خرابی ہے کوڑا کرکٹ ہے باہر نکالتے جا اس لیے ہم جمعے میں کن پر زیادہ تر زور دیتے ہیں سب سے زیادہ دیوبندیوں پر اس کے بعد بریلو پر کیونکہ یہ ہمارے قریب ترین ہیں شیعہ کی بات ہم کم کرتے ہیں مرزائیوں کا تو نہ بھی نہیں لیتے کیونکہ نہ کو مرزا یہ بہتوں کو آدت ہے جمعے میں اور اس میں کبھی مرزائیوں کے خلاف کبھی شیعہ کے خلاف کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف, کسی کے خلاف. حالانکہ تبلیغ کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے مخاتوین کون لوگ میری آواز کن تک پہنچ مجھے ان کے مطلب کی بات کرنی چاہیے تاکہ یہ سدھر میں یہاں کھڑا مرزاوں کو گالیاں دیتا رہوں کیا فائدہ کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں اسی طرح سے اور کسی کو برا پیسہ کہتا رہوں جن کا ہم سے کوئی کنسرن نہیں, نہیں کوئی فائدہ نہیں زمرن کسی کی کوئی بات آ جائے تو وہ علیحدہ بات ہے ورنہ ہماری تقریر کا مقصود ہمیشہ یہ ہوتا ہے دیوبندی کو سدھارنا اور بریلوی کی اصلاح کرنا جب ہم جھاڑو دیتے ہیں تو پہلے دیوبندی کو صاف کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے پھر بریلوی کو صاف کرتے ہیں کیونکہ ان کا ہمارا کافی قرب ہے کم سے کم کتابیں ایک ہیں اگرچہ وہ فقہ پر بہت زور دیتے ہیں لیکن جھوٹا سچا حدیثوں کو بھی مانتے ہیں بخاری مسلم ابو داود نسائی ترمی ابن ماجہ ان کو بھی مانتے ہیں اس لیے پھنس جاتے ہیں مولانا اشرف علی تھوی ان کے شاگرد ان کے استاد ان کا گروپ مولویوں کا انہوں نے حدیث کی ایک کتاب جمع کی اور اس کے مقدمے میں شروع میں کیا لکھتے ہیں کہ ہمارے طالب علم ہنفی طالب علم دیوبندی بریلوی جب درسوں میں پڑھتے ہیں اور حدیث کی یہ کتابیں پڑھتے ہیں بخاری مسلم ابوداؤد نسائی ترندی ابن ماجا تو ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم تو حدیث سے بہت دور ہیں ہمارے تو سارے مسئلے حدیث کے خلاف بہت دور ہیں اس لیے ہمیں ایسی کتاب جمع کرنی چاہیے کہ جس کو پڑھ کر ہنفی ڈو نہ ہنفی طالب علم ڈو نہ اس کے دل میں انفیریٹی کمپلیکس کہ وہ بھائی میں ہم کچھ نہیں ہے ہمارا دین تو بالکل خلاف ہے یہ بات نہ پیدا ہو تو انہوں نے حدیث نے چھانٹ چھانٹ کر چن چن کر بالکل کباڑ خانے کی ضعیف سی بیکار سی جمع کی جو ان کے مذہب کے مطابق تھی ایسی کتاب کی اور اس کے مقدمے میں شروع میں یہ بات لکھی میں مظفر گڑھ تھا اللہ اکبر آدمی کو واسطہ پڑھتا ہے تو پتہ لگتا ہے میں بورڈ آف سٹڈیز کا پنجاب یونیورسٹی کا ممبر تھا پانچ چھ سال رہا ہمارا کام ہوتا تھا بی اے کا کورس بنانا اسلامیات کا تو میں نے وہاں کوشش یہ کی کہ اس میں ایک طرف حدیث رکھی جائے ایک طرف فتح ہنسی رکھی جائے تاکہ لڑکے آپس میں مقابلہ کر سکیں ان کو حدیث اور فطا کے فرق کا پتہ لگ جائے اور وہ صحیح چیز اختیار کریں اس کو قبول کریں میں نے بالکل المرام کا نماز کا چیپٹر بی اے کے کورس میں رکھوا دیا اور ادھر قدوری جو فقہ ہنسی کی کتاب ہے اس کا بھی نماز کا چیپٹر کورس میں رکھوا دیا کہ فقہ میں یہ پڑھیں اور حدیث میں یہ پڑھیں چلو کورس بن گیا جو اپنے چھپانے والے ہوتے ہیں انہوں نے کورس کے مطابق کتابیں چھپا دی ایک سال گزر گیا ایک سال کے بعد جب اگلے سال میٹنگ ہوئی میں گیا تو علامہ علاؤدین صدیقی سخت ہیڈ تھے اسلامیاب کے ڈپارٹمنٹ کے یہ اتنا پلندا خطوں کا آپ میرے سامنے ڈال دیا کہ مولوی تو بڑا خطرناک ہے میں نے کہا جی کیوں کہ دیکھ یہ کتنے خط آئے لوگوں کے اتنے خط آئے ہیں کہ اگر کالجوں میں حدیث پڑھائی جانے لگ گئی مسئلے مسائل پڑھائے جانے لگ گئے تو ہنفی لڑکے سب حدیث ہو جائیں گے یہ کیا ظلم کیا آپ نے اور مولوی تو نے شرارت کی ہے یہ تو نے جان بوجھ کر کے کورس لکھایا ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہوا اور تو نے یہ ڈنگ مارا ہے تو نے یہ کام کیا ہے اور باقی پھر اسٹاف کے لوگ بھی ایسے ہی تھے میں نے کہا جی اب آپ کی مرضی آپ جو مرضی کر رہے ہیں خیر وہ جو نماز کے مسائل تھے نا احکام کے ان کو بدل کر کتاب العداد نشکاشر کی لکھ دی جس میں سروا رقم کیسے کیا جاتا ہے تبدیلی والے مسئلے جو ہر ایک کو حضم ہو جائیں اب دیکھ رہے ہیں کبھی تبلیلوں کو تبلیلوں کو, کو واد کریں سنائیں, کہانیاں سنائے اس کا اتنا سواب تبلیغیا بڑا خوش ہوگا بڑا خوش ہوگا اور جب اس کو حدیث کے مسئلے سنائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی تھی وہ ہاتھ سینے پر باندھتے تھے اور دین کرتے تھے پھر تبلیغے کو جیسے سانپ دس گیا سن نہیں ہو جاتا ہے. پھر کبھی نہیں بیٹھے گا ویسے کہیں گے کہ دین, دین محنت کرو محنت کرو میں پوچھتا ہوں محنت کس پر حفیت پر رہنسیت کو اسلام ہے تو خیر انہوں نے یہ بدل دیا کتاب الاداب رکھ دیا جس میں کھڑے ہونے کا کتاب باب القیام آ گیا باب السلام آ گیا مصافہ آ گیا معانقہ آ گیا پھر اس کے بعد سلا رحمی آ گئی والدین اس قسم کی چیزیں بے ضرر سی کہ حدیث بھی رہے اور کہے بھی کچھ نہ بس یہ ہو گیا تو جب یہ کورس تھا نماز کا حدیث کا میں اس وقت مظفر گڑھ تھا مظفر گڑھ میں پڑھایا کرتا تھا تو وہاں کے جو ہنفی مدرسہ ہے سب سے بڑا شہر میں وہ جو صدر مدرس ہے اس کا لڑکا بی اے میں پڑھتا تھا اب اس کے دن میں یہ ہے کہ میرا باپ شیخ الحدیث اتنا بڑا عالم تو وہ اپنی اس شان و شوقت کو سامنے رکھتے ہوئے مجھ پر سوال کرتا ہے اعتراض کرتا اور میں پہلے یہ چاہتا تھا کہ لڑکے کچھ پوچھیں کچھ سوال کریں تاکہ ان کے پلے کچھ پڑ جائے تو میں نے اسے کہا بیٹا ایسے کرو اب دو چھٹیاں آ رہی ہیں اپنے گھر جا کر اپنے ابا سے کہنا کہ ابا جی مجھے حدیث کی جو کتابیں ہیں نا بہت مشہور اعلیٰ درجے کی مجھے رفا دین کے بارے میں وہ دکھاؤ بخاری شیف کھولو دیکھو کہ رفای دین کے بارے میں کیا لکھا ہے رفا دین چاہیے اللہ اکبر شروع میں اللہ اکبر رکو کو جاتے ہوئے سمے اللہ دمن ہم رکو سے اٹھتے ہوئے یہ تین ہو گئی اور جب پھر دو رکعت کا تشاہد پڑھ لیں اور تیسری کو کھڑے ہوں تو پھر اللہ اکبر رفا کے دین کر کے پھر ہاتھ پان لیں بخاری شیب میں دیکھیں پہلے پھر مسلم شیب میں پڑھ لیں ابوداود میں پڑھ لیں پھر ستہ کی جو کتاب ترم ابن ماجہ وغیرہ سب میں پڑھ لیں اس کے بعد فیصلہ کر لینا کہ آپ کو رفتین کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ہنفی مذہب غلط ہے یا یہ احدیث جو کہتے ہیں وہ غلط ہے لڑکا چونکہ صاف ذہن تھا سفید چادر تھی ابھی رنگ نہیں چڑھا تھا کہنے کا جی ہاں یہ ٹھیک ہے میں ان چھٹیوں میں یہی کام کروں چلا گیا ہوگا باپ سے بات کی ہوگی جب چھٹیاں گزر گئی کلاس میں آئے تو پھر وہی وہ بات شروع ہو میں نے کہا سناؤ بیٹا وہ اپنے ابا سے پوچھا تھا کہ جی ہاں میں نے ابا سے کہا تھا تو انہوں نے مجھے کوئی کتاب نہیں دکھائی کہ یہ کتنے محدث گزرے ہیں یہ سارے ہمارے خلاف تھے یعنی باپ نے یہ بات کہہ کر بس یہ چیپٹر ہی بند کر دیا کتاب مجھے کو کھول کر دکھائی تو میں نے کہا اب بیٹا تم خود ہی سوچ لو کہ محدث جو دین کے محافظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ریکارڈ کرنے والے وہ جب سارے تمہارے خلاف ہوں گے تو بم کہاں کے رہ گئے تھے تمہارا تو پھر ستیہ ناش ہو گئے پلے کچھ بھی نہ رہا تو یہ صورتحال ہے شیطان کیا کرتا ہے نماز پڑھنے والے کو نماز کے رنگ میں جس کو جیسا دیکھتا ہے ویسی ہی پڑیا دیتا ہے اگر بڑا دین کی طرف جاتا ہے تو اس کو شرک کی پڑیا دیتا ہے بلت کی پڑیا دیتا ہے حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب جا کر شیطان اپنے چیلے چاندوں کو بھیجے گا بدماشوں کے پاس زانی شرابی بدکار لوگوں کے پاس ان کو کیا کہے گا کہ دیکھو تمہیں شرم نہیں آتی دیکھو بزرگوں کی خبریں کسی کو بشارت دلائے گا دیکھو خلا مزار پر جا اتنا بڑا تامل بلی تھا اوپر کی نیچے کر دیتا تھا نیچے کی اوپر کر دیتا تھا بس ادھر سے ہٹائے گا پھر وہ بگلا بھگت بن جائیں گے اور اس پر وہ چلے جائیں گے زنا سے ہٹائے گا شیطان چوری سے ہٹائے گا بلتوں میں لگائے سیات مستقین پر بیٹھ کر اس کو وہاں سے ہٹا کر شرک اور بلت کی طرف لے جائے گا کہ جہاں نہ توبہ کی گنجائش نہ سدھرنے کی گنجائے اب دیکھو نا یہ درخواست دیں آپ تھا میں ڈی سی کے کہ یہ سلاد سلام والے بہت شور مچاتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو عام یہ جو اکثر منشی منشی ہوتے ہیں سارے شادی شادی شادی سب فردی تو وہ اللہ کا نام لیتے تمہیں برا لگتا ہے اللہ رسول کا نام لیتے دیکھو کتنا بڑا فراڈ ہے یہ دوسرے کے لیے دھوکا حقیقت میں دین کو بگاڑنا اور سمجھنا یہ کہ یہ دین ہے اب چنانچہ دیکھ لو مسجدیں بھری پڑی ہیں یہ مسجد آپ کے پاس ہے ادھر مسجد ہے جامع مسجد ہے فلاں مسجد ہے فلاں مسجد ہے فلاں مسجد ہے فلاں مسجد. کتنی تعداد ہے امام آئے گا آ کر کانوں کو ہاتھ لگائے گا حالانکہ یہ رسائی لین کا کوئی طریقہ نہیں تو میری کانوں کو ہاتھ لگا لگا چھوٹ ہی ہے یہاں ہاتھ امام اور پیچھے سارے کے سارے جو نیت امام کی وہ میری جس کھٹے میں امام جائے گا اسی کھٹے پہ میں جاؤں پڑھ رہے ہیں نماز دھڑا دھڑ دھڑا دھڑا یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پڑھنی چاہیے پہلے ہم محنت کریں سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا طریقہ آپ کھڑے کیسے ہوتے تھے آپ ہاتھ کیسے باندھتے تھے آپ رفائی دین کیسے کرتے تھے ساری باتیں دیکھو نا یعنی یہ یقین جانے کہ جب ایک آدمی صحیح دیندار ہوتا ہے تو ہر وقت یہ تلاش کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی میں تو ویسے کروں گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نیک آدمی کی علامت ہے اور جو گندہ ہوگا بہکا ہوا ہوگا بھٹکا ہوا ہوگا غلط راہ پر ہوگا وہ بزرگوں کی تعریف ہے بزرگ یہ بزرگ ایسے تھے یہ بزرگ ایسے تھے یہ ایسا کر دیتے تھے یہ ویسا کر دیتے تھے کبھی کچھ کبھی کچھ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں سوچنے والا سوچتا ہے کہ اسلام میں شخصیت پرستی کا تو سوال ہے ہی اسلام کو یہ کہتا ہے کہ لوگوں اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میں اپنے نبی محمد کے سوا کسی کی گارنٹی نہیں دیتی بس سوچ اگر کل کو تم بھٹک گئے اور میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا اللہ میں تو فلا کے پیچھے لگ گیا میں کہوں گا تجھے کس نے کہا تھا بجا دیکھنا آپ کے پاس کوئی اتارٹی تو ہونی چاہیے اللہ کہتا ہے بولے کن تم تو ہبون اللہ فتح لوگوں سے کہہ دے صاحب سیدھی بات کہ لوگوں اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے اللہ سے ملنا ہے اللہ سے جنت لینا ہے اللہ سے محبت ہے فتب میرے پیچھے آؤ چھوڑ دو سب کو یہ قرآن ہے بولے کن تم اللہ تو اللہ تم کہہ دے لوگوں سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اللہ سے پیار ہے اللہ کے پاس جانا ہے اس سے ملنا ہے اس سے جنت لینا ہے تو کیا کرو فخت میرے پیچھے یح کم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے اگر تم نے کوئی اپنا بنایا ہوا امام پکڑ لیا اپنا کو پیر مرشد پکڑ لیا اولیاء اولیاء اولیاء کا حیدہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا بس کھڈے میں پڑ جاؤ کوئی ضمانت نہیں دیکھو دین کا معاملہ بخاری شریف اٹھائیں جو سب سے اعلی درجے کی صحیح کتاب ہے حضرت عثمان ایک تو حضرت عثمان خلیفہ گزرے ہیں نا یہ اور حضرت عثمان ہے آپ نے بھائی چارہ قائم کیا تھا مہاجرین میں اور انصار میں یہ حضرت عثمان جو ہے آپ نے ان کو ایک انصاری کے گھر میں ان کا بھائی بنا دیا تھا ان کے گھر میں شامل کر دیا تھا یہ فوت ہو گئے پہلے پہلے شروع شروع کی بات ہے مدنی زندگی کی بالکل ابتدائی دور کی بات ہے فوت ہو گئے غسل دے رہے ہیں کفن دے رہے ہیں اب تدفین وغیرہ کا موقع ہے جس گھر میں یہ رہتے تھے اس گھر کی وہ جو انار عورت تھی کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ جنگل دور دور سے تعریفیں لوگ لوگوں کی کرتے ہیں لیکن اس کا حال پوچھنا ہو تو محلے والوں سے یہ گھر والوں سے جا کر پوچھو پھر لوگ بتائیں گے کہ یہ کیسا ہے دور کے ڈھول سہاگنے اب اس عورت کا جس سے چوبیس گھنٹے کا واسطہ ہے آنا بے تکلف آنا یا کیسی زندگی گزارنا پھر کھانے کے لیے لینا پھر کوئی چیز لا کر دینا پھر کبھی غصہ یا یہ وہ وہ عورت کہتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ زندگی اور یہ بہت بڑی شہادت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی بندی کیا کہہ سکتی ہے تو کیسے کہہ سکتی ہے بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہو اور یہ پرانے مجید میں بھی ہے لوگ بات بعد حدیثوں کو سن کر کیا حجی ہائے یہ حدیث بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ نبی کو اپنے بارے میں پتا نہ ہو چونکہ ابتدائی دور کی بات ہے ایک آدمی نے اللہ کے رسول کو بلایا اور کہا اے مخلوق میں سب سے بہتر آپ نے اس کو روک دیا نہیں مجھے ایسا نہ کہو مخلوق میں سب سے بہتر میرا باپ ابراہیم علیہ السلام ابھی وہی نہیں آئی تھی ابھی اللہ کی طرف سے یہ اعزاز یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا تھا کہ مخلوق میں سب سے اعلی محمد ہے اللہ علیہ السلام اور جب اللہ کی طرف سے یہ اعزاز مل گیا تو پھر آپ نے فرمایا انا سید ہے تو بولتے آدم اللہ فخر کہ میں آدم کی پوری اولاد کا سردار ہوں یہ فخر کی بات نہیں یہ حقیقت کا اظہار ہے آدم ومن سوا ہوتا آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ابراہیم علیہ السلام سمیت میرے جھنڈے کے نیچے جب پتہ لگ گیا تو آپ نے یہ کہا اور جب پتہ نہیں تھا تو کہنے لگے کہ نہ مجھے نہ کہو کہ میں سب سے بہتر ہوں سب سے بہتر ابراہیم علیہ السلام تو جب تک اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا کہ جنت کی کنڈی تو کھولے گا جنت کا درازہ تو کھولے گا سب جنتی تیرے پیچھے داخل ہوں گے اس عورت سے آپ کیا کہتے ہیں کہ تم اس کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ جنتی ہے ماں ادنی ماں یوفان و بی بنا دیکھوم مجھے پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور یہاں لوگ رجسٹریاں رجسٹر دینے لگ جاتے ہیں یہ بھی جنتی یہ بھی جنتی یہ اولیاء یہ اولیاء جیسا کہ پٹا لکھ ہے خدا کے ہاں جہالت ساری کی ساری جہالت اب یہ جتنے صوفیہ گزرے ہیں اللہ اکبر ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو اب یہ لاہور والے علی حجویری جن کو داتا کہتے ہیں حالانکہ داتا اللہ کی ذات ہے داتا اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے لیکن مشروبی زبان ہے داتا گان بخش ان کو کہتے ہیں اپنی کشف المحجوب کتاب میں اب لوگوں میں تو اس قدر شہرت ہے کہ یہ کتاب پڑھ کر دیکھ لو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھٹکا ہوا آدمی بالکل بہتا ہوا آدمی فلان خدا کو دیکھا ہے فلان خدا کو دیکھا ہے حالانکہ حضرت عائشہ مسلم شی میں حدیث ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تین باتیں ہیں جس نے وہ تین باتیں کہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا سب سے پہلی بات یہ کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کو گئے تھے تو انہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ جھوٹ بول دوسری بات جو یہ کہے کہ جو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتاری تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ چھپا لیا جیسے جاہلوں میں ہے نا بھی کہ یہ سینا مسیینا آ رہا ہے آپ نے حضرت علی کو دیا حضرت علی نے اپنے درویشوں کو دیا پھر ہوتے ہوتے اہل بیت میں یہ وہ کرتے کرتے سطیروں کے پاس آیا ہے یہ وہ خاص چیزیں خاصوں کو دیتے ہیں حضرت ایشا فرماتی ہیں جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپائی ہے اپنی امت سے وہ جھوٹ بولتا اور تیسری یہ بات کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کل کیا ہوگا وہ جھوٹ بولتا اسی کشم بہاج میں یہ لکھا ہے کہ جی فلاں بزرگ تھے ان کو آنے والی مصیبت کا پہلے پتہ لگ جاتا ہے اب اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے فلاں بزرگ تھے ان کو آنے والی مصیبت کا پہلے پتہ چل جاتا ہے اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے جنگے عہد ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں فوجیوں کی پوسٹنگ کرنی تھی ان کو ڈیوٹیاں لگانی تھی سب کو سیٹ کیا ایک دلرا تھا اس پر آپ نے ایک صحابی کی کمان میں کچھ صحابہ کو دیا اور کہا کہ یہ درا نہیں چھوڑنا فتح ہو یا شکست ہو یہ دردہ نہیں چھوڑنا لڑائی ہوئی کافلوں کو شکست ہوئی بڑا کا سدا کا کم اللہ ہو گیا مسلمانوں اللہ نے اپنا وعدہ تم سے سچا کیا کہ جب بھی تم کافروں سے لڑو گے تمہاری جیت ہوگی تمہاری فتح ہوگی اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا کہ تم کافروں کو قتل کر رہے تھے اور وہ بھاگے جا رہے تھے جب ان دردے والوں نے دیکھا تو ہو گئی ہے لوٹ رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہے ہیں چلو ہم بھی لوٹتے ہیں وہ جو امیر تھا ان کا کمانڈر وہ کہنے لگا سن لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فتح ہو یا شکست ہو یہ دلہ نہیں چھوڑنا وہ تعویر کرنے لگے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ ہو اب تو وہ بھاگ گئے امیر کا کہنا کمانڈر کا کہنا نہ مانا مال لوٹنے لگ گئے اور حضرت خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کافروں کی فوج میں تھے بڑے گھاگ تھے یہ ان کی نگاہ اس درے پر تھی کہ جب مسلمان اس درجے کو چھوڑیں گے اپنے آدمی لے کر علیحدہ تھے کہ میں عقب سے حملہ کروں گا پیچھے سے اور فتح شکست میں بدل گی ناچے وہی ہوا درزہ انہوں نے چھوڑ دیا وہ پیچھے سے پڑ گئے اب مسلمانوں کے تگم اکھڑ گئے وہ کہیں گے پڑا کو کہیں گے پڑا ستر بہتر کے قریب حضرت حمزہ جیسے بن عمیر جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جن کی وفات پر آپ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے شہید ہو گئے آپ خود زخمی ہو گئے تاک بارک شہید ہو گیا خود گڑے میں گر گئے کافروں میں شور پڑ گیا انہوں نے کہا آرا ان محمد الحاق کو محمد مارا گیا اللہ بڑی خوشی کافروں کو بہت خوشی ہو کتنا بڑا نقصان ہوا اب مسلمان سنبھلے لوگوں کے دل میں یہ آنے لگا ہے یہ کیا ہوا علی ولی موجود علی مولا موجود ابو بکر موجود عمر موجود عثمان موجود رضی اللہ عنہ یہ سارے بڑے بڑے صحابی موجود ارے خود نبی موجود پھر یہ برا حال ہوا اتنے آبی مارے گئے نبی زخمی ہو گیا یہ کیا بات بنی حضرت حمزہ جیسے شہید ہو گئے یہ کیا ہوا یہ کیا بات بن گئی کسی نے کچھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ اللہ نے جب یہ مشہور ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے اللہ نے قرآن میں آئے تو دیکھو تحید وبا محمد اللہ رسول اے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں سن لو کل کو تم نے مشرق ہو جانا ہے وبا محمد اللہ رسول محمد اور کچھ نہیں کچھ نہیں سوائے ایک رسول بس صرف رسول ہے خدا نہیں خدا کا بیٹا نہیں کرنے والا نہیں اس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت نہیں زندگی اور موت نہیں فتح اور شکست نہیں ایک انسان ہے سب کمزوری اس کے ساتھ وما محمد اور رسول محمد صرف رسول ہے اس سے زائد کچھ نہیں ہے کہ تم اس سے کوئی اور توقع کو لگاؤ گے جہاں وہ وہاں شکست نہیں ہو سکتی جہاں وہ ہو وہاں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا نقصانوں کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں اور اللہ نے پھر پرانے مجید میں آئے تمہاری کلے کو لے نفسی زلر ماشاء اللہ اہ نبی تو اپنی زبان سے کہ تاکہ لوگ جین سیکھیں کل کہہ دے لا کو لے نفسی زلر ملا نفان لوگوں سن لو میں اپنی جان کے لیے کسی نفے نقصان کا مالک لوں بلا کن تو اعلیٰ اگر میں غیب جانتا ہوتا لوگ تو کہتے ہیں کہ پیروں کو غیب ہے ان کو آنے والی مصیبت کا پتہ چل جاتا ہے وہ پوچھیا لینے والے کو پوچھیا بتا دیتے ہیں بلاؤ تم تو آئے بل اگر میں غیب جانتا ہوتا لستک کر من میرا میں بڑی بھلائی جمع کر لیتا بما مسنیت سو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ اگر آنے والی مصیبت کا پتہ جیسا کہ علی حجویری نے اپنی کتاب کشور مہاجوب میں لکھا ہے کسی بزرگ کو پتہ لگ جائے کہ آنے والی مصیبت کا پتہ لگ جائے اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پتہ لگتا اگر آپ کو غائب ہوتا تو آپ درے پر ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے جو دردہ چھوڑ گئے آپ کی نصیحت کے باوجود نہیں بالکل نہیں کوئی چیز نبی کے ہاتھ میں نہیں ہدایت نبی کے ہاتھ میں نہیں آپ نے اپنے چچا کے لیے بڑا زور لگایا بڑا زور لگایا اے میرا چچا میرا بڑا ہی وفادار میرا ساتھ دینے والا اے یہ کسی طرح مسلمان ہو جائے چچا کو بڑا سمجھاتی بڑا سمجھاتی چچا بھتیجے کا دل رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تو نبی ہے تو سچا ہے لوگ جی اہل دیس ہیں تو ٹھیک ان کی نماز بھی ٹھیک ہے عالم شریف بھی پڑھنی چاہیے لیکن ہم ہنسی ہیں ہم نہیں کرتے تو اس اقرار کا اہل اہلسوں کی تعریف کرنے کا کبھی کسی دیوبندی کو فائدہ ہو سکتا ہے کبھی فائدہ نہیں ہوتا ابو اب بار بار کہتا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ تُو سچا تیرا دین سچا تیری باتیں سچی لیکن خود نہیں شامل ہوتا تھا. اب بہت کہ جی ہاں رسائی لائن سنت ہے لیکن میں کرتا نہیں کیا خیادہ تیرے کہنے کا کہ سنت ہے آخر وقت آخری آ گیا چار پائی پہ پڑا ہے بسترے مرگ پر پڑا ہے اللہ کے رسول چلے گئے کہ چچا اب تو آخری بات ہے چند لمحوں کی بات ہے کلمہ پڑھ لے میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لے جو تیری زندگی گزری ہے جو نے میرے لیے قربانیاں دی ہیں میرا ساتھ دیا ہے وہ تو مجھے معلوم ہے تو اب آخر میں ایک کلمہ پڑھ اوہات او جو لکائنگ اللہ میں اللہ سے کہہ کر تیرے بارے میں تیری بخشش کے لیے زور ماروں گا اللہ سے جھگڑوں گا ادھر سے دوسرے سردار بھی جو تھے چودھری ابو جہل یہ وہ دوسرا گند جتنا بھی تھا وہ بھی آ کر بیٹھ اللہ کے رسول یہ سمجھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھ کہیں مرتے وقت داغ نہ لگا جانا چھوکرے کے پیچھے لگ کر اپنے آبائی دین کو نہ چھوڑ دینا بزرگوں کا دین نہیں چھوڑنا اب وہ کشم کشم یہ کرے یا وہ کرے کلمہ میں پڑے یا نہ پڑھے آخر جان نکل گئی اور مرتے مرتے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر لا الہ الا اللہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا اموت اللہ دین عبد المطلف میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں چلو غصہ ختم اب پھر صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کے چچا نے آپ کا بڑا ساتھ دیا یہاں اگر کوئی کام کر دے نا کسی کا وہ بھی ٹھیک ہے نا یہ ہلے گلے جو ہوتے ہیں یہ تاریخیں چلتی ہیں بریل بھی ساتھ مل گیا جی وہ بڑا کسی نے پوچھ کروا دیا لوگ تھوڑے سے کام کر دیں جب بخشا ہوا ہے یہ بخشا جائے گا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے ہاں تو معیار ہی بالکل دوسرا اب دیکھو نبی کہہ رہا ہے کہ میرا اس نے بڑا ساتھ مجھے اس سے بڑی تکلیت ملی ہے اس نے ہمیشہ میرا ڈیفینس کیا پوچھنے لگے یا رسول اللہ اسے کیا ملے گا کوئی فائدہ ہوگا آپ کا چچا بھی تھا کتنی بڑی رشتے داری ہے اس نے آپ کو پالا بھی ہے اور پھر آپ اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے جب آپ دعا کرتے اپنے چچا کے لیے کہ یا اللہ اسے ہدایت دے دے اللہ کیا کہتا قرآن پڑھ کر دیکھیں سورہ قصص انک لا تہ من احبتا اے نبی تو اپنے پیارے کو بھی ہدایت نہیں یہ قرآن ان لا تہ دی من احبتا تو نہیں ہدایت دے سکتا جس کو تو بڑی محبت کرے بلا کن یا ہدایت دینے والا اندر بلال الحال کالے کو جو ہمشے کا ہے اس کو تو لا کر مسلمان کر دیا اور نبی کو اپنی زندگی میں جنتوں میں پھرا کر دکھا دیا لیکن چچا اس کے لیے نبی دعائیں کرتا ہی رہ گیا اللہ نے کہا تیرے بس کی بات نہیں ہے یہ میری ند اور مشرقوں کا حال دیکھا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے وہ تو جی ایسی کرنی والا ہے ایک دفعہ نگاہ کر دے اس کی نگاہ سے پل جاتے ہیں یہ چاہروں میں مشہور نہیں کہ جی وہ بزرگ آئے انہوں نے جماعت کروا دی سلام پھیرا جتنے دائیں طرف کے تھے سارے حافظ ہو گئے دائیں طرف کے سارے حافظ ہو گئے یہ مشرق مشرقوں کا یہی کام ہوتا ہے شخصیت پرستی لوگوں کو بڑھانا لوگوں کو چڑھانا کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا اللہ میرے بھائیو جب تک آدمی کندن نہ ہو صاف نہ ہو عقیدہ درست نہ ہو بالکل اس وقت تک نماز ہوگا تو کوئی چیز ہی نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھری پڑی ہیں کوئی نمازیں ہی نہیں کب بےکار بالکل دیکھا جب پیتا ہی صحیح نہیں اب دیکھو نا اکثریت پریم بھائیوں کی ہے نا. نماز پڑھتی ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اللہ کے رسول پوچھے ہاں بھائی میرے آشک کیا کہتا ہے تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ میں نے اے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول اگر آگے سے بول کر کہ ہاں بھائی کیا کہتا ہے کچھ کہنا دیکھو نا آب. آب کیا بات ہے بھائی تو پھر میں یہی کہوں گا تو مجھ سے مراق کرتا ہے یا تو بریلوی کہے گا جی نہیں کہنا تو کچھ نہیں مجھے ویسی بیماری لگی ہوئی عادت پڑی ہوئی لوگ کرتے ہیں میں بھی کر دیتا ہوں اور اگر وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام کہتا ہوں تو اللہ کے رسول کہیں گے تو پھر مجھے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے تو دعائیں کرتا ہے کرتا رہے اب دیکھو نا آپ کا باپ فوت ہو گیا آپ نے باپ کے لیے دعا کرنی ہے پہلے اس کو آواز مارتی یا اللہ میرے بابے کو پاپا دیکھو سچا درود کیا ہے اصلی درود یہ سنہری درود ٹکسالی درود ہے جو اللہ کی طرف کیا ہے کیا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ صلی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم دینا, دینا, دینا. اس کو نہیں اٹھانا اس کو نہیں حیران کرنا اس کو پریشان نہیں کرنا اللہ سے کہنا جو کون ہے حی ہے تجوم ہے ہر وقت ہر ایک پر. لا قسم کا نہ اسے اونگ ہے نہ اسے نیم ہے. اس کو کہنا ہے اللہ اللہ صلی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم تین اللہم بارک علی محمد یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بارک برق تین دیکھو اصلی چیز اصلی ہوتی ہے اب دیکھو نا کوئی ہم سے کہے تو کہتا ہے یا اللہ اور اللہ تجھے کہے, کہے کہتا کیا کہتا ہے میں کہوں گا یا اللہ میرے حال پر رحم کر میں بیمار ہوں میرا بچہ بیمار ہے مجھے یہ تنگی مجھے یہ مصیبت تو سب کچھ کر سکتا ہے میرے حال پر رحم اور جب تو کہتا ہے یا رسول اللہ کیا یہ کہے گا یا رسول اللہ میرے حال پر رحم کرو تو اللہ کے رسول کہے گا اگر تیرے حال پر رحم کرنے والا میں ہوتا تو میں خود کیوں مرتا میں تو بیمار ہو کر پھوت ہوا ہوں میں خود کیوں بیمار ہوتا پھر مجھے کیوں زخمی کرتے میری آنکھوں کے سامنے میرے قریبی کیوں شہید ہوتے تو مجھے کہتا ہے میں تیرا کام کرتا دوں میرے ہاتھ میں ہے کیا ارے جس کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے وہ مرتا نہیں دیکھو نا میرے لیے سب سے بڑی مصیبت تو موت ہے نا جب میں موت کو نہیں ڈال سکتا تو میں کیا کر سکتا ہوں کچھ نہیں کر سکتا اسی لیے اللہ نے نبیوں پر بھی موت رکھی یہ دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ نبی کسی کی کوئی مصیبت ٹال نہیں سکتا اگر نبی کسی کی کوئی مصیبت ٹال سکتا ہوتا تو خود نہ مرتا اللہ اکبر حضور کا بیٹا ابراہیم بیمار ہو گیا چھوٹا تھا گوتی میں ابھی دودھ پیتا تھا بچہ ہے جان نکل جاتی ہے نکل جاتی ہے لیکن گھر والوں نے لا کر حضور کی گوتی میں ڈال دی تاکہ بریلوی بھی دیکھ لیں شیعہ بھی دیکھ لیں علی مولا کہنے والے کہ بچہ ندی کی گوتی میں ہے زندہ ہے لیکن جان نکل رہی ہے نہ ملک مو کے تھپڑ مار سکتے بھائی میرا بیٹا ہے جان لینے آیا مار دوں گا اگر آیا گوگی میں بیٹے کی جان نکلتی ہے آپ رو رہے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں بیٹے کے چہرے پر پڑ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹا کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تیری محبت نہیں میں تیری جدائی کی وجہ سے چور چور ہو رہا میرا تو نے کبھی اور کوئی نہیں لیکن میں کر کچھ نہیں میں زبان سے وہی بات کہتا ہوں جو اللہ کو پسند ہے سبق لیکن دیکھ لو بریلوی بھائی کی سمجھ میں بات آئی نہیں اس نے نبی کو بھی خدا بنا دیا مردوں کو بھی خدا خدا بنا دیا اور اولیاء کی تو لائن لگا دیا اولیا اولیا اولیا اولیا اولیا اور جاہل بس آنکھیں بند کر کے سنتے رہتی اور اپنا دین ایمان برباد کرتے رہتے میرے بھائیوں جب تک آپ کے دل میں اے اللہ پر ایمان صحیح نہیں ہوگا نماز میں کبھی جان نہیں آئی نماز میں کوئی لذت نہیں سنا آدمی اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میرے سوا کو عبادت کے لائق نہیں فلسفہ دیکھو میں دو حرفوں میں آپ کو بتاتا ہوں لا اللہ میرے سوا کو عبادت کے لائق نہیں کیوں میرے جیسے کام نہیں ہوتا دلیل کیا ہے فوجداری نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے کہ زبردستی مانو اللہ کہتا نہ بالکل نہ زبردستی مانو اسی لیے اللہ اب آئے پر دیکھے کر دیکھے کبھی آئے تو اللہ کو کیوں پیاری اللہ دیکھو اللہ اپنا تارف کر پا اللہ کون ہے اللہ اللہ اللہ اللہ کون ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ الہ کیوں ہے الحیو وہ زندہ ہے باقی کوئی چیز زندہ رہنے والی نہیں فرشتے بھی مر جائیں گے ملک الموت بھی مر جائے گا ابراہیم بھی مر جائے گا سب پر موت آئے گی متحکل الحی لاجمود اللہ قرآن میں کہتا ہے ارے پگڑے بھروسہ کرنا ہے تو نبی پڑنا کار دیکھو نا آپ ٹیک لگا کر ایک آدمی اس پلر کے ساتھ ٹیک لگائے آپ اس آدمی کے ساتھ ٹیک لگائے پھر ٹیک لگائے پھر ٹیک لگائے جب تک یہ پلر تائن تائم ہے آپ بھی کائم رہیں گے اور اگر یہ پلر ہی الٹ جائے میرا کام ختم وہ بچے اینٹوں کا کھیل کھیلتے ہیں نا اینٹیں کھڑی کر دیے اینٹیں فکر کرا کے ایک ٹھوکر مار دی ساری گر جاتی دنیا کا یہی حال ہے اللہ کہتا ہے دنیا میرے سہارے پہ ان اللہ یوں سے گسا مار آتے ولہ دوں یہ آسمان جو بغیر ستولوں کے کھڑا ہے پتہ نہیں کتنا اس میں وزن ہے میں نے تھرما ہوا ہے یہ زمین جو پتہ نہیں کتنا بھاری ایک پورا ہے چکر لگا رہی ہے گھوم رہی ہے یہ میں نے روک رکھی ہے ان اللہ سے کچھ سما بھا تو یہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے تاکہ گر نہ جائیں اور جب اللہ چاہے گا قیامت آئے گی دھرام سے آسمان ادھر زمین جس کو موت آ جائے اس پر کیا بھروسہ کریں بتبکہ بھروسہ اس زندے پر کار جس کو موت نہیں آئی سب پر موت آئی نبی پر بھی موت آئی ولی پر بھی موت آئی سب پر موت آ گئی میرے بھائیوں یہ بڑے بنیادی عقائد ہیں ہمارے ملک میں اکثریت مسلمانوں کی بریلوں کی لیکن بریلوں کا عقیدہ آپ نے دیکھا ہے کتنا کمزور کتنا غلط ہے پھر اس کے بعد جو بندیوں کو دیکھ اس کے بعد پھر ہمارا اہرجیشوں کا نمبر آ جاتا ہے یہ بھی لڑتے جائیں دین کا پتہ ان کو بھی کچھ نہیں اللہ کی جو شان ہے اللہ پر جو ایمان ہے اللہ پر جو بھروسے والی بات ہے وہ تو بالکل ختم ہی ہو گئی تو اس لیے میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہنا تو مجھے اور تھا کچھ ہے. چونکہ ادھر توحید پر معاملہ چل پڑا اس لیے میں نے کہا چلو بات بےچارے نئے نئے آدمی آتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارے ہاں جمع پڑ جائے پھر اس کے ایمان میں کچھ کچ رہے میرے بھائیوں عقیدے بہت درست کر لو عقیدے بہت درست کر لو موٹی بات یہ یاد رکھو آپ یہ مانتے ہیں نا کم کم جو یہاں آئے ہوئے ہیں نماز پڑھتے ہیں جمے پڑھتے ہیں کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں کہ یہ کسی کو شبہ ہے اس میں اگر یہ بات یقینی ہے کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں تو پھر آپ یہ کبھی کہہ سکتے ہیں کہ گاندھی بخشا جائے گا یا اندرا بندرا دغارا کو بخشی جائے گی جب اسلام ہی نہیں تو گصہ ختم کر اچھا پھر اسلام کیسا نقلی یا اصلی دیکھیے میں یہ بڑا سادہ انداز میں عام فہم انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اور اس میں بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے جائیں تو کچھ لے کر جائیں کچھ پڑھ کر جائیں کسی مجلس میں بیٹھیں تو بات کر سکیں لوگوں کو بتا سکیں یہ نہیں کہ میرے گڑ گائیں اکثر جاہلوں میں کیا ہوتا ہے اپنے مولوں کی تعریفیں کرنا بس ہمارے بزرگ ایسے تھے ہمارے ایسے تھے وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے کوئی پوچھے تیرے پر لے کیا ہے؟ کہ جی بس وہی وہ تھے بس وہی وہ تھے بس وہی دیکھ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شاگردوں کا صحابہ کا کیا حال تھا کوئی میٹرک نہیں کوئی ایف اے نہیں کوئی دی اے نہیں کوئی ایم اے نہیں لیکن جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پالی سارے عالم بن گئے سارے عالم اور آپ فرق دیکھیں گے ہمارا اہل حدیث رگڑا ہوا جو ہمارے ہاں جمعے پڑ جائے یا ہم سے کوئی قرآن مجید پڑھ لے تھوڑا بہت اللہ کے فلق سے وہ مولوی کیا پھنے کا مولوی جو ہے سب کا یہ دین چیز ہے جب دین خالص آ جاتا ہے تو آپ عالم بن جاتے ہیں آپ نے کتابیں پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو آپ کا سینہ کھل جاتا ہے جب حقیقت آپ کے اندر بچ جاتی ہے تو آپ کے لیے پھر سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا اس لیے میں بہت ہی سادہ انداز میں پڑھانے کے انداز میں آپ سے یاد کرتا ہوں کہ اسلام کے بغیر نجات نہیں لیکن اسلام کیسا نقلی یا اصلی ملاوٹی یا خالص آپ لازمن یہی کہیں گے کہ سب بجک دل اتفاق اب میں آپ سے پوچھتا ہوں روزمرہ کی بات ہے کہ خالص چیز کون سی ہوتی ہے توجہ سے دلوں کو حاضر کر کے خالص چیز کیا ہوتی ہے خالص چیز وہ ہوتی ہے کہ اس کے جو اپنے اجزائے اصلیہ ہوں بس وہی ہوں ان کی جنس کا ان سے ملتی جلتی کوئی چیز اس کے اندر شامل ہو اگر کوئی چیز اس سے ملتی جلتی اس کے اندر شامل ہو جائے وہ آنا ہو یا اتنا ہو وہ چیز جس کو آپ خالص لینا چاہتے ہیں وہ خالص نہیں دیتے آپ کو بچہ بیمار ہے حکیم نے بکری کا دودھ بتایا ہے آپ بکری کا دودھ لیتے ہیں دینے والوں کے پاس بکری کا دودھ کم ہوتا ہے وہ بھینس کا ڈال کر آپ کو دے دیتی آپ کہتے ہیں جی بکری کا دودھ ہے جی ہاں حالانکہ آپ نے ملا دیا بھینس کا دودھ اب آپ بتائیے بھینس کا دودھ اچھا ہوتا ہے یا بکری کا فیص کے لحاظ سے اجدا یعنی موٹے ہونے کے لحاظ سے بھینس کا دودھ بھینس کا دودھ ہے وہ مہنگا بکتا ہے بکری کا دودھ سستا بکتا ہے لیکن اگر آپ بکری کے دودھ میں بھینس کا دودھ ملا دیں گے تو بکری کا دودھ خالص نہیں تھا اگر کیا اعلیٰ چیز ملی ہے وہ ملاوٹی ہو جائے ناقص ہو جائے دودھ میں پانی ملا دیں خاص زمزم ملا دیں جانداری سے بتائیے دودھ کی تبر و قیمت زیادہ ہے یا زمزم کی تبر و قیمت زیادہ ہے ظاہر بات ہے کہ زمزم کا مقابلہ دودھ کیا کرے گا بھینس کا ہو یا گائے کا ہو یا کسی چیز کا ہو لیکن دیکھ لو اگر کوئی ہل یا کوئی ماحول بھی جس میں بھینس رکھی ہوئی ہو زمزم کا پانی ملا کر لوگوں کو بیچے تو لوگ کیا کہیں گے بے ایمان دودھ ملاؤ بے تو خالص کی تعریف کیا ہوئی کہ خالص وہ ہوتا ہے کہ جس کے اپنے دائ اثریا ہوں کوئی ہے چیز اس میں شامل نہ ہو اس کی جنس کی ملتی جلتی کوئی چیز اس میں شامل نہ ہو